أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا صدیم آج ان شاء اللہ ہمارا سبق پہا کی آیت نمبر ستر سے شروع ہوگا ان آیات میں اللہ جل جلالہ موس علیہ سلاۃ وسلام کے اس تاریخی واقعے کو ذکر کرتے ہیں جب موسا علیہ السلاۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر راتو رات فرعون کی حکومت سے نکل جانا چاہتے تھے اللہ جل جلالہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ رات کے وقت حرکت کریں اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں چھ لاکھ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد اور جب یہ یوسف علیہ کے ساتھ آئے تھے تو تقریباً چھ ہزار تھے یا چھ سو تھے تو یہ کافی لمبا وقت ہے اس میں ان کی تعداد چھ لاکھ تک جا پہنچتی ہے اب موسا علیہ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر چلیں اور اگر آپ کے پیچھے یہ فراؤن آئے تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اپنی لاٹھی ماریں سمندر پر ہم آپ کے لیے راستے بنا دیں گے موسا علیہ السلام نے سفر شروع کیا رات کے وقت اس کا ذکر یہاں قرآن کریم میں آ رہا ہے وَلَقَدْ أَوحَيْنَا إِلَى اور ہم نے حکم بیجا موسا علیہ السلام کو ان کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت آپ نکل چلیں فضرب لَهُمْ طَرِيقًا فِي فل بہری پھر ان کے لیے آپ سمندر میں ایک سوکھا راستہ ڈال دیں لا تخاف رکھن ولا تخشا نہ خطرہ ہوگا آپ کو کسی کے آ کر پکڑنے کا اور نہ ہی آپ کو ڈر ہوگا ڈوب جانے کا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ چلے کریں کرے جنو دی فراؤنیوں کو جب صبح پتا چلا کہ یہاں تو بنی اسرائیل نہیں ہے سب باغے ہیں تو فرآون نے اپنا لاؤ لشکر لیا اور ان کے پیچھے باغا فغشی اہم وہ سمندر جو کہ بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا ہوا تھا جب فرعون ان راستوں کے درمیان آیا اپنے لشکر کے ساتھ سب کے سب اس میں غرق ہو گئے ڈھانپ لیا ان کو پانی نے زبردست انداز میں واضلن فرعون قومہ وما اور فرعون نے اپنی قوم کو بہکایا اور سیدھا راستہ نہیں دکھایا اس سے معلوم ہوا کہ ہر قوم کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا ذمہ دار ہوتا ہے اگر کسی قوم کا بڑا غلط راستے پر چلتا ہے پوری قوم اس کے ساتھ بیک جاتی ہے اور گمراہ ہو جاتی ہے فرعون کی قوم کا جو جرم تھا اس کی نسبت اللہ تعالی نے فرعون کی طرف کی کہ فرعون کی قوم جو برباد ہوئی جو غرق ہوئی یہ سب فراؤن کی وجہ سے ہوا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ جو امیر ہوتا ہے کماندان ہوتا ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی قوم کی حفاظت کرے اور اپنے ماتح جو لوگ ہیں جو اس کی بات مانتے ہیں ان کی حفاظت کرے اور ان کو سیدھے راستے سے لے کر جائے ورنہ سب گناہ اس کے سر پر آئے گا یا بنی سرق انجینا کم مینا دیکھوم اے بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد اسرائیل اسرا بندے کو کہتے ہیں ایل عبرانی زبان میں اللہ کو ایل کہتے ہیں یعنی عبداللہ اور یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کا جو حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام کے والد تھے چونکہ یہ یعقوب علیہ السلاۃ و کی اولاد تھی یہ سب کے سب اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور اس زمانے میں ایک ملک ہے جس کا نام اسرائیل ہے جہاں یہودی رہتے ہیں ان کا یعقوب علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ حبیث لوگ ہیں یہ شیطان لوگ ہیں یہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلاۃ اسلام کی اولاد نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یہ مسلمانوں کے قاتل ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں اور جو بنی اسرائیل تھے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی یا بنی اسرائیل قد انجینا من مینا اے اسرائیل کی اولاد ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے چھڑایا فرآون سے ہم نے تمہیں چھڑا دیا ہے اور ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ کہ تور پہاڑ کے دائیں طرف آؤ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے اور اس پہاڑ پر ایک درخت موجود ہے جو ہزاروں سالوں سے ہرا بھرا آ رہا ہے اور اس درخت سے لے کر دوسری جگہوں میں درخت لگانے کی اگانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں اگتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے ہزاروں سال سے وہ درخت آج بھی سرسبز اور ہرا بھرا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ اور اتارا تم پر ہم نے من اور سلوا جب بنی اسرائیل فرعون سے چھوٹ کر نجات پا کر ایک جگہ پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مہمانی کے لیے عجیب انتظام کیا چالیس سال تک یہ انتظام جاری رہا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے ہر روز شام کے وقت بٹیر کی طرح بہت سارے ہزاروں پرندے اترتے تھے اور ان کو یہ چوزوں کی طرح پکڑ لیتے تھے یہ گوشت ہو گیا اور من یہ شہد کی طرح ہوتا تھا بلکہ شہد سے بھی زیادہ لذیذ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے گوشت اور شہد ہر روز اترتا تھا لیکن یہ بنی اسرائیل بہت ناشکر قوم تھی یہ لوگ کیا کرتے تھے اس کو کل کے لیے جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ کھانا جو ہے سڑ جاتا تھا اس سے پہلے کبھی بھی کھانا سڑتا نہیں تھا یہ جو کھانا سڑ جاتا ہے نا بدبو آتی ہے کھانے سے یہ بھی بنی اسرائیل کی ایک لانت انسانیت کے اوپر آئی ہے یہ کام بنی اسرائیل نے شروع کیا کھانے کو رکھنے کا کام تو یہ کھانا سڑ جائے کرتا تھا اس سے پہلے سڑتا نہیں تھا اس سے پاک رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے ولافی اور حد سے مت گزرو اس کھانے کے معاملے میں جو مل رہا ہے اسے کھاؤ جمع کرنے کی کوشش مت کرو ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کھانا تم کھا رہے ہو گوشت اور شہد ہر روز اس سے ایک طاقت ملتی ہے اس طاقت کی بنیاد پر عبادت کرو جہاد کرو فساد مت کرو شیطانی مت کرو بدماشی مت کرولا فی اور حد سے مت گزرو فی الحل کم اگر ایسا کرو گے تو میرا غصہ تم پر اترے گا غدبی فقد ہوا اللہ جل جلال کہتا ہے اور جس پر میرا غصہ اترا فقد ہوا تو وہ برباد ہو گیا وہ نہیں ہے کہ میں صرف غصہ ہی کرتا ہوں نہیں بلکہ جو ایمان لائے اچھے اعمال کرے اور پھر سیدھے راستے پر جمع رہے میں ان کے تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں مقصد ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس نعمت کی یادہانی کرا رہا ہے جو بہت بڑی نعمت تھی سالوں سے بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں زندگی گزارا کرتے تھے آخر مساصلا سلام تشریف لائے اور انہوں نے ان اسرائیلیوں کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بھی دلوائی اور فرعون کو ختم بھی کروا دیا بالکل ڈوب گیا تباہ و برباد ہو گیا وہ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرو اس کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کے رزق کا ان کے پینے کا انتظام فرمایا ہر روز ان کے لیے پرندے اترا کرتے تھے ہر روز گوشت کھایا کرتے تھے ہر روز شہد پیا کرتے تھے تو اس کا شکر ادا کرو کہتا ہے اللہ جل جلالہ آج صرف ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اللہ جل جلالہ یہاں پر یہ فرماتا ہے ولق اوہینا کہ ہم نے مساسلات سلام کو یہ حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر آپ رات کے وقت نکل چلیں بنی اسرائیل بہت زیادہ نافرمان قوم تھی بہت زیادہ سرکش قوم تھی لیکن اللہ جل جلالہ ان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ان کو یہ کہتا ہے کہ میرے بندے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی حد سے گزرے اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے استغفار کرتا رہے مغفرت طلب کرتا رہے اور نا امید نہ ہو بات سمجھ میں رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے بندے کہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اتنی گناہگار قوم اتنی نافرمان اور سرکش قوم کو اللہ تعالیٰ نے میرے بندے کہا ہے تو اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے ایک باندی جو کہ ہر رات تحج کے لیے اٹھا کرتی تھی رات کو نماز پڑھنے کے لیے تو دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کے مالک نے کہا کہ شرم نہیں آتی ہے تمہیں تم یہ کہتی ہو کہ تم سے اللہ محبت کرتا ہے یہ نہیں کہتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں تو اس باندھی نے کہا کہ اگر اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے جی نماز پر نہ بٹھاتا اور تم کو بستر پر نہ سلاتا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے اسی لیے تو مجھے اٹھاتا ہے وضو کرواتا ہے نماز کے لیے پھر جائے نماز پر کھڑا کرتا ہے تو اللہ کی محبت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے ہمیں قرآن کا حافظ بنایا ہے ہمیں عالم بنایا ہے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے ہمیں مجاہد بنایا ہے مہاجر بنایا ہے پاکستانی نظام کے خلاف جہاد کرنے والا بنایا ہے امریکیوں کے خلاف جہاد کرنے والا بنایا ہے پوری دنیا رات کو سو رہی ہوتی ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر برف باری کے دوران ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں یہ سب اللہ کی محبت ہے اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرتا تو یہ سب کچھ ہمارے اوپر نہ ہوتا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل سے اللہ محبت کر رہا ہے اس لیے ان کو کیا حکم ہوا ہے رات کو حرکت کرو رات کو چھ لاکھ آدمی جب نکلیں گے تو کیا طوفان مچے گا پوری زمین تھرترا رہی ہوگی چھ لاکھ آدمی جا رہے ہیں ایک جگہ سے اور وہ سب جب پہنچے ہیں وہاں پر تو سمندر ہے پیچھے سے فرعون ہے امتحان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو راستہ بنا دیا اور سب نکل کر چلے گئے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے امتحان کرتا ہے آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور پھر آخر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں فرعون سے نجات اور دریا سے پار ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و نے موسا علیہ السلاط و کو کوہ طور پر بلایا اور وہاں ان کو کتاب عطا کی تورات اور وہیں پر مسا علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالی سے بات چیت کرنے کا موقع ملا وکل اللہ موسا تکلیمہ اللہ سبحانہ تعالی نے مسا علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ بات کی ایک مقدس شہر فتح کرنے کا حکم ملا کہ وہاں جاؤ جہاد کرو لیکن یہ بہت نافرمان اور سرکش قسم کی قوم تھی انہوں نے اطاعت نہیں کی تو اس کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ ایک وادی میں پہاڑوں کے درمیان وہ قید کر دیے گئے اور یہ حال چالیس سال تک رہا اس قید کی حالت یہ تھی کہ وہ پورے دن چلتے پوری رات چلتے جب دیکھتے تو وہیں پر کھڑے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو سزا دی تھی ہاتھ پاؤ ان کے کھلے ہوئے ہیں ہر جگہ جا سکتے ہیں وہ لیکن نکل نہیں سکتے اس وادی سے چالیس سال تک یہی کیفیت رہی وہ کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں نکل سکے جہاد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چالیس سال تک اس وادی میں قید رکھا لیکن پھر بھی موسا علیہ السلاۃ وسلام اللہ کے بہت عظیم پیغمبر تھے جنہوں نے فرعون کی حکومت کو گرایا تھا ان کی برکت سے قید کے زمانے میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے بنی اسرائیل کو مختلف انعامات ملتے رہے چالیس سال تک اللہ جل جلالہ نے ان کی سرکشی کے باوجود ان کی مہمانی کی اور ان پر مہربانی کی ح کہ ان کے بیٹے پیدا ہوئے ان کے بچے پیدا ہوئے اور انہوں نے پھر جہاد کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو لوگ غلامی کی زندگی گزارتے ہیں نا ان کو جہاد کے لیے تیار کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہاں ان کے بچے آگے جا کر انشاءاللہ اللہ جہاد کرتے ہیں جیسے آج پاکستان میں لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہم کس طرح پولیس کو ماریں گے کس طرح فوج کو ماریں گے اور ان کو جہاد کی بات کی جائے تو وہ گھبرانے لگتے ہیں لیکن آپ جہاد کی دعوت دیتے رہیں ایک وقت آئے گا کہ یہی ڈرنے والے لوگ جو ہیں ان کے بچے ان کی اولاد اس فوج کے خلاف اور اس پولیس کے خلاف اور اس نظام کے خلاف انشاءاللہ اللہ جہاد کرے گی بات سمجھ میں رہی ہے یہ جو فراون سے بھاگ کر آئے تھے نا ان کی تو پوری زندگی غلامی میں گزری تھی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک یہ فراؤن کے غلامی کرتے تھے ان کو آزادی کے کیا معنی سمجھ میں آئیں گے تو اللہ تعالی نے جب ان کو جہاد کا حکم دیا انہوں نے جہاد نہیں کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وادی تی میں بل کر دیا چالیس سال تک چالیس سال میں ان کی اولاد پیدا ہوئی اور پھر وہ جہاد کے لیے تیار ہوئے حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کے شاگرد تھے یوشع بن نون کیا نام ہے یوشع بن نون علیہ السلام یہ بعد میں پیغمبر بنے اور موسا علیہ سلاۃ وسلام کے کمانڈر بنے اور وہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے پھر انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا فلسطین کو فتح کیا اور بہت زیادہ کام ہوئے مقصد یہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے ذہن غلام بن جایا کرتے ہیں ان کو آزادی کی نعمت کا نہ ہی احساس ہوتا ہے نہ ہی مزہ آتا ہے لیکن جو لوگ غلامی سے دور زندگی گزارتے ہیں ان کو پھر جہاد کے معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں اور وہ جہاد کی لذت اور مزے کو بھی سمجھتے ہیں اس لیے مجاہدین کو پریشان نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ لوگ جہاد نہیں کر رہے ہیں نہیں یہ لوگ نہیں کرتے تو ان کی اولاد اور ان کے بچے جب بڑے ہوں گے انشاءاللہ وہ کریں گے چالیس سال کی مدت بنی اسرائیل کو لگی تھی ہمیں خیر سے چار سال لگ جائے بیس سال لگ جائے کوئی بات نہیں اللہ تعالی انشاءاللہ اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے گا فتوحات عطا کرے گا لیکن اس کے لئے وقت لگتا ہے قربانی دینی ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ وَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفُرُكَ وَاتُوب